شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ وسرہ کی کتاب دعوت المقامت اسلامی العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے آٹھویں نقطے میں جاری ہے آٹھویں نقطے کے اخیر میں استاد محترم عالم اسلام پر منگولوں کے حملوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں اس سلسلے میں استاذ محترم حافظ ابن کثیر رحیم اللہ کا وہ اقتباس نقل کر رہے ہیں جو کہ انہوں نے امام ابن الحثیر رحمہ اللہ کی کتاب الکام فی تاریخ سے نقل کی ہے چھ سو چوبیس ہجری یہ وہ سال ہے جس میں انسانیت کا قاتل بدنام زمانہ چنگیز خان ہلاک ہوا چنگیز خان تاتاروں کا سب سے بڑا بادشاہ تھا دراصل یہ منگولوں کا بادشاہ تھا لیکن ان منگولوں کو تاریخ میں تطار کے نام سے پہچانا جاتا ہے اس سلسلے میں بھی ایک اہم نقطہ میں یہاں عرض کر دینا چاہتا ہوں دراصل منگولی اور تتار یہ الگ الگ دو قومیں ہیں تطار ترک ہیں نقطے کی بات یہ ہے کہ تتاریوں نے منگولوں کے ساتھ مل کر ظلم و ستم کا بازار گرم کیا تھا چناچہ نتیجہ یہ ہے کہ یہ بدنما داغ تاطاری قوم کی پیشانی پر آج تک موجود ہے شاید آپ کو یہ معلوم بھی ہوگا کہ تاری اکثر مسلمان ہیں لیکن ان تاطاریوں نے چونکہ منگولیوں کا ساتھ دیا تھا آج تک اس ظلم کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ بدنام ہے اس نقطے سے ہمیں یہ عبرت حاصل ہوتی ہے کہ جو لوگ ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دنیا و آخرت میں ضلیل و رسوا کرتا ہے جیسے کہ امریکیوں کا ساتھ دے کر ناپاک فوج اور ان کے حامیوں کو اللہ تعالیٰ نے ضلیل و خوار کیا جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اول متو عوان النار ظالم اور ان کے دوست سب کے سب جہنم میں ہوں گے میرے بھائیوں چنگیز خان یہ منگولیوں کا سب سے بڑا بادشاہ اعظم تھا اسی نے منگولیوں کے لیے ایک آئین اور دستور بھی بنایا تھا جسے منگولی یاسق کہتے ہیں یاسق کے معنی ہے ساختہ یعنی جیسے بھی وہ کافر تھے لیکن بات کھلی کرتے تھے یعنی ایک ساختہ قانون ہے بنایا ہوا قانون ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ الذي وضع لهم الياسق التي يتحاكمون اليها ويحكمون بها واكثرها مخالف لشرائع الله تعالى وكتبه۔ بطور قانون آئین و دستور کے منگولوں نے یہ یاسق اپنے ما تحت ملکوں میں نافذ کیا ہوا تھا اور یہ اکثر اللہ تعالی کی شریعت اور قانون کے خلاف ہے یہ چنگیز خان نے اپنی طرف سے ایجاد کیا تھا اب ان فہو مجھب چنگیز خان کی ماں کا یہ خیال تھا کہ چنگیز خان سورج کی شعا سے پیدا ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ چنگیز خان کے باپ کے بارے میں کوئی مستند معلومات موجود نہیں ہے یہ مجھول ان ہے یا معروف معنوں میں حرام زیادہ ہے یہ اللہ جل جلالہ کی شان ہے کہ چنگیز خان کے چار بیٹے تھے جوجی خان چغتائی خان طولی خان اوگدی خان ان میں سے جو جوجی خان ہے یہ بھی حرام زیادہ تھا چنگیز خان خود بھی اس پر شک کیا کرتا تھا کئی بار چغتائی خان کی جو کہ چنگیز خان کا دوسرا بیٹا ہے جو جی خان سے اسی بات پر لڑائی ہوئی ہے کہ تم چنگیز خان کے بیٹے نہیں ہو دراصل مرکت نامی ایک قوم نے چنگیز خان کی بیوی برتا کو اغوا کر لیا تھا اور وہاں چنگیز خان کی بیوی برتا کی عصمت کی گئی اس لیے جوجی خان کے نصب کے بارے میں ہر وقت چنگیز خان کو خود بھی اور اس کے بھائیوں کو شک بلکہ یقین تھا کہ یہ چنگیز خان کا بیٹا نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالی جب انسان کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے تو اس طرح کے تقدیری معاملات اس کے ساتھ ہوتے ہیں چنگیز خان کے نصب کا بھی علم تاریخی طور پر نہیں ہے اگرچہ چائنا والوں نے جو چنگیز خان کی فلم بنائی ہے اس میں اس کے باپ کو دکھایا جاتا ہے لیکن اس واقعے کا وہ بھی انکار نہیں کر سکے کہ چنگیز خان کے باپ نے دوسرے قبیلے کی ایک بہو کو اغوا کیا تھا اور اس سے یہ چنگیز خان پیدا ہوا یعنی آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے ساز محترم شیخ عبد اللہ رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مصطفیٰ کمال اتا ترک جو کہ اپنے آپ کو ترکوں کا باپ کہتا ہے اس کا باپ بھی نامعلوم ہے مصطفیٰ کمال اتا ترک کے بارے میں یہ بات استاذ محترم شیخ عبداللہ اعظم رحمہ اللہ نے لکھی ہے کہ وہ جو نام اس کے والد کے خانے میں لکھا ہوا تھا اسے اس نے حکومت میں آنے کے بعد مٹا دیا تھا یعنی یہ بھی مشہول ان ہے اور جیسے چنگیز خان عباسی خلافت کے سقوط اور تباہی و بربادی کا ایک سبب اور ذریعہ تھا اسی طرح یہ مصطفیٰ کمال اتا ترک بھی عثمانی خلافت کے سقوط اور تباہی و بربادی کا سبب بنا اور دونوں کے دونوں زادے اور مجہول ان ہیں علامہ ابن الاسیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب دیکھی ہے جو کہ علاء الدین نے لکھی ہے اس میں چنگیز خان کی تاریخ اور سیرت کا تذکرہ کیا گیا ہے جس میں سیاسی طور پر چنگیز خان کی دانشمندی سخاوت بہادری اور نظام مملکت کو سنبھالنے میں اس کا حسن انتظام اور لوگوں کے ساتھ اس کا اچھا معاملہ اور جنگوں میں اس کی زبردست مہارت کا تذکرہ علاؤدین جوینی نے کیا ہے علاؤدین جوینی یہ لکھتے ہیں کہ یہ شروع شروع میں زبک خان نام کے بادشاہ کا خصوصی مشیر تھا وکان اجزا کا شا بن حسن اور اس وقت یہ ایک خوبصورت اور اچھا جوان تھا اس کا نام شروع شروع میں تمرچی تھا پھر جب یہ فتوحات کرتا گیا تو اسے چنگیز خان کا لقب دیا گیا ازبک خان نامی جو بادشاہ تھا وہ چنگیز خان کی بہت عزت اور احترام کیا کرتا تھا نتیج تنہاسدین نے چنگیز خان کے خلاف بادشاہ کے کان بھرنے شروع کیے لیکن بادشاہ کو کوئی مناسب جرم نہیں ملا کہ اس کی بنیاد پر چنگیز خان کو قتل کیا جا سکے چنگیز خان کو قتل تو نہیں کیا گیا لیکن وہ باغ نکلنے میں کامیاب ہوا اس کے بعد پھر دو غلاموں پر بادشاہ کا نزلہ اترا تو وہ بھی چنگیز خان کی طرف با کھڑے ہوئے اب یہ سلسلہ شروع ہوا کہ بادشاہ خان کے ساتھ جس کے بھی معاملات بگڑ جاتے وہ چنگیز خان کی طرف فرار ہو جاتا اور چنگیز خان ان کا اکرام و احترام کرتا اور استقبال کرتا حت کہ چنگیز خان کے پاس بہت بڑی جماعت اکٹھی ہو گئی تا بھی بہت زیادہ اس کے ساتھ مل گئے اگرچہ تا پہلے چنگیز خان کے دشمن تھے چنگیز خان کی ماں کا جو شوہر تھا جس نے چنگیز خان کی ماں کو اغوا کیا تھا اور جسے چنگیز خان کا باپ بھی کہا جاتا ہے اسے تاتاریوں نے زہر دے دیا تھا اس لیے چنگیز خان کی تاتاریوں کے ساتھ جنگ بہت عرصے تک جاری رہی آخر کار چنگیز خان نے تاتاریوں کو ختم کر دیا اور تاتاریوں کی دو شہزادیوں کو جو کہ دونوں سگی بہنیں تھیں ان کو اپنے حرم میں اس نے اکٹھا کیا چنگیز خان جو کہ منگولیا کے صحرائے گوبی سے نکلنے والا ایک یتیم اور لاچار سا لڑکا تھا اس نے جنگوں کے ذریعے اپنی عقل و تدبیر کے ذریعے آخر اتنی بڑی طاقت جمع کر لی حتی سارا یار قبوفی نحوی سمانی میتی الفی مقاتل کہ جب وہ جنگوں کے لیے نکلتا تو اس کی کمان میں آٹھ لاکھ جنگجو اور شہ سوار ہوا کرتے تھے اور اس میں اکثر گڑ سوار اور جنگجو چنگیز خان کے اپنے قبیل قیان سے ہوا کرتے تھے ان کی عادت یہ تھی کہ یہ نو مہینے جنگ اور حکومت کیا کرتے تھے اور تین مہینے شکار وغیرہ میں گزارا کرتے تھے چراگاہ کا یہ بادشاہ آخرکار اسلامی دنیا پر چڑھ دوڑا اور اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے خو اعظم شاہ کے اوپر حملے چنگیزیوں کے لشکر نے کئے خوراسان ممالک کو انہوں نے اپنے قبضے میں کیا علاء الدین محمد خور شاہ نے مقابلہ نہیں کیا اور چھ سو سترہ ہجری میں ایک نامعلوم جزیرے میں اس کی موت ہو گئی چنگیز خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ چھ سو چوبیس ہجری میں مرا ہے فضال فی تابوت من حدید دن بسلاسل اللہ بین جبلین لکھا چونکہ تاتاریوں کا خیال تھا کہ یہ انتہائی مقدس شخصیت ہے اس لیے اسے زمین میں نہیں دفنانا چاہیے لوہے ایک بڑے تابوت میں اس کی لاش رکھی گئی اور مضبوط زنجیروں کے ساتھ اسے دو پہاڑوں کے درمیان لٹکا دیا گیا اور بعض تاریخوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس ظالم کو اس بدبخت اور خبیص کو خبر نہیں ملی کہا جاتا ہے کہ چنگیزیوں نے اس کی لاش کہیں امانتاً دفنا دی تھی لیکن بعد میں چنگیزیوں کو وہ جگہ نہیں ملی